حی من حمزہ و نفخه و نفث وقالا نسوتن في المدينه مراته العزيز ترابد فتاها عن نفسه قد شغفها عبا انا لنراها في غلال مبين اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی بی اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلاتی ہے یقیناً وہ اس کے دل میں اتر چکا ہے محبت کے اعتبار سے یقیناً ہم اس کو واضح گمراہی کے اندر دیکھتے ہیں واضح غلطی پر دیکھتے ہیں فلما سمعت مکری ہندنا ارسرت علیہ وقاطنہ مطاقا تو جب اس عورت نے ان کے مکرو فریب کے بارے میں سنا تو ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک تقیادار دار مجلس تیار کی وہ آتک اللہ سکینہ اور ان میں سے ہر ایک کو چھری پکڑائی وہ قالتِخرج علیہ اور اس سے کہا کہ ان کے سامنے نکل فلم ہوں تو جب انہوں نے اسے دیکھا اکبر نہو ہو تو انہوں نے اسے بڑا پایا وَقَتَّعْنَ عَيْدِيَهُنَّا اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے وَقُلْنَا اور انہوں نے کہا حاشا للہ اللہ کی پناہ مَا حَذَا بَشَرَا یہ کوئی بشر نہیں آدمی نہیں ان حَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ یہ تو صرف کوئی معزز فرشتہ ہی ہے قالت تو اس نے کہا فَدَالِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِنِ فِيهِ اس نے کہا یہی تو وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے نے مجھے ملامت کی تھی والا قد اورا وتو عن نفسی اور یقینا میں نے اسے اس کے نفس سے پھسلایا فاستعثما مگر یہ صاف بچ گیا۔ ولا ان لم يفعل ما امره اگر اس نے وہ کام نہ کیا جس کا میں اس کو حکم دیتی ہوں لا یس جننا تو یہ ضرور قید کیا جائے گا ولا یقن اور یہ ضرور ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا قالا تو اس نے کہا رب سجنو اے میرے رب جیل احب علیہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے مما یدنی اس کی نسبت جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں وہ اللہ تو صرف انی اور اگر تو نے ان کے مکر کو ان کی تدبیر کو مجھ سے نہ ہٹایا اسب علنا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا وہ اکمل جاہلین اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا پھستا جابلہ ہوں تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی فاسقارہ فعن ہو قیدہ اور ان سے ان کے مکر کو ان کی تدبیر کو ان کی چالوں کو دور کر دیا انہو هو السمیع العلیم یقیناً وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے وہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا اور پھل کاٹتی کاٹتی اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھے جبکہ کہ قرآن مجید میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری عورتیں کوئی مکر کر رہی تھی سارا فان کو ہو ہونا اللہ نے ان ساری عورتوں کے مکر کو یوسف علیہ السلام سے ہٹا دیا دور کر دیا تو یہ بھی اصل میں جس طرح یہ رید مصر کی بیوی بی وہ یوسف علیہ السلات و پر مرتی تھی اور اس کو اس پر فریفتا تھی ایسے یہ عورتیں تھیں ہاں ہاتھ میں چھری تھی ہاتھ میں چھری تھی اور وہ ان کو بلاتی رہی ہیں یوسف علیہ, علیہ السلام نے کسی کی ایک نہیں سنی جب نہیں سنی تو جس طرح آج کل معاشقے میں ہوتا ہے لڑکی کو کسی کے ساتھ عشق ہو جائے تو وہ کہتی ہے میں نے تیرے ساتھ ہی شادی کروانی ہے نہ کرائی تو تیرے نائیں لا کے مر جا گی نہیں <سطلح> <سطلح> پتا تھا انہیں ہاں پتا تھا انہیں دیکھا نہیں تھا انہوں نے دیکھا نہیں تھا یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے بیمار تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ امامت کروائیں تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے رقیق القلب ہیں آپ کی جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے اور وہ تلاوت ہی نہیں کر پائیں گے رونے کی وجہ سے آپ عمر کو کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ امامت کروائے تو نبی صلاحت والسلام نے پھر کہا کہ حضرت وبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ وہ امامت کروائے تو حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حفصہ کو کہا کہ آپ نبی علیہ صلاۃ والسلام کو کہیں کہ وہ بکر رقیق القلب ہے وہ آپ کی جگہ پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا آپ کے غم کی وجہ سے تو عمر کو کہہ دیں کہ وہ کھڑا ہو جائے اب یہ بھی آئیں نبی علیہ صلاحت والسلام کو یہی مشورہ دینے کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ وہ امامت کروائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا کن اللہ یوسف تم دونوں یوسف علیہ السلاۃ والسلام والی عورتوں کی طرح اب مسئلہ یہ تھا کہ ادھر حضرت ایسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کوئی اور بات ہے دل میں بات یہ ہے کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلۃۃ السلام کے مسئلے پر کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری سے نہ اٹھ سکے تو لوگ نہوست پکڑیں گے کہیں گے جب سے یہ نبی کے مسلے پہ آیا اس کے بعد نبی اٹھا ہی نہیں تو یہ جو ایک بات ہے لوگوں کی طرف سے ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے تو اس سے بچانے کے لیے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اب بکر عقیق القلب ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے دل میں کچھ اور بات لیے بیٹھی تھی زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ اب بکر عقیق القلب ہے وہ آپ کی جگہ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن دل کے اندر کیا ہے دل میں معاملہ اور ہے کہ اگر یہ سعادت میرے باپ کو مل جاتی ہے تو اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے نبی کی نیابت والی؟ یعنی دل دونوں کے دلوں میں معاملہ اور ہے اور ظاہر انہوں نے کچھ اور کیا ہے تو اس کو نبی اللہ سراب نے تصویر دی یوسف علیہ السلام کی ان عورتوں کے ساتھ کہ یہ زبانی طور پہ تو کیا کہہ رہی ہیں دیکھو جی کتنی بیوقوف عورت ہے اپنے غلام کو ہی دل دے بیٹھی ہے ظہری طور پر زبان پہ یہ الفاظ ہے لیکن دل کے اندر کیا ہم دیکھیں تو صحیح کچھ ہے کیا ہے کہ کی, کی بیوی جس پر مر مٹی ہے گزرے نہیں ان بلایا اتے او کھڑے نے کے خرج علی سلام رہنا نہیں اگر ہوتا نا کتا ہنا تو پھر معاملہ اور تھا ان کے ہاتھ کٹ گئے یہ جو الفاظ ہیں نا عربی زبان کے یہ بڑے جامع قسم کے ہیں ایک ہاتھوں کا غلطی سے کٹ جانا ان کے لیے لفظ قطعنا استعمال نہیں ہوتا قطعنا کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے یہ ہوتا ہے زبردستی اپنے ہاتھوں کو تھوڑا تھوڑا کاٹنا کاٹنے کے لیے اگر ان قطعت ہی ان کے ہاتھ کٹ گئے یہ اپنے آپ کٹ جانا اور قطعنا ایزیا ہونا اگر ہوتا تو پھر اس کا معنی ہوتا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو پورا ہی کاٹ لیا اب یہ ہے قطعنا کہ خون نکالنے کے لیے تھوڑا سا ہاں کہ شاید یہ دیکھ کر اور اس کا دل نرم پڑ جائے اور یہ ہماری بات مان لے تو یوسف علیہ السلام مانے نہیں تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی فرشتہ ہے اس کے دل میں رحم نرم والی کوئی بات ہی نہیں اور یہ کسی طریقے سے بھی تیار ہونے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب نے کیا مکر تدبیر کی اور یوسف علیہ السلام کہہ رہے کہ یہ سب عورتیں جس کام کی طرف مجھے بلا رہی ہیں اس کی نسبت جیل میرے لیے بہتر ہے اس کا مطلب ہے بلانے والی وہ اکیلی عورت نہیں تھی یہ ساری بھی اس کو بلانے والی ہیں ہے گا ہے نا سارے دیکھا ہی ہو رہا ہے نا دیکھو ربی نو احب الد مما نی الی احب جس کام واسطے یہ سارا مینوں سددی نے پہلے رولوں جیل چنگی ہے <سخی> <سخی> پھر اگے چل کے وضاحت آ جائے گی اگے چل کے پھر وضاحت آئے گی ایسے بات دی کہ یہ ساری اے شرارت شریق سن لیکن انہوں کی زبان ہور ہوڈوں گل ہوئے مصر دی جڑی بیوی بی سی اندھی بھی زبان سے گل ایسے سی جی نبی السلام نے عائشہ ہفسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا عورتوں کے نال تصویر دیتی بھی یہ ظاہر کچھ ہون تے بیچوں گل کچھ ہو رہے استجاب له ربه تو اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا فصرف عنه كيدهن انتم سے ان عورتوں کے مقر کو پھیر دیا ان هو السميع العليم یقینا وہ خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے ثم بدلهم من بعد ما راوا الایات لا يسجدونه حتى حين پھر اس کے بعد کہ وہ کئی نشانیاں دیکھ چکے ان کے لیے یہ بات واضح ہوئی کہ وہ اس کو قید کر دیں گے ایک مقرہ وقت تک۔ وہداخللاہ عہوسیجنہفتطیان اور اس کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے دو نوجوان کالا حد ان میں سے ایک نے کہا اننی انی آسی رو خمہ کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑتا ہوں وہ قال اور دوسرے نے کہا اننی ارانی کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ ہمیلوہ و قرہ سی میں اپنے سر پے روٹنگاں اٹھاتا ہوں تقل طیروں من ہواسے پرندے کھاتے ہیں ہمیں اس کی تعویل بتائیے اننا تم دونوں کے پاس کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں دیا جائے اللہ مگر نبا بھی قبل یا اطیا کما تم دونوں کو میں اس کے آنے سے پہلے ہی اس کی تعویل تحبیر بتا دوں گا راج کما مما علامی یہ وہ ہے اس چیز میں سے ہے جو الر رب نے مجھے سکھایا انی ترقت ملت قوم اللہ وهم ہم کافرون. میں نے اپنے پیچھے ایسے قوم کی ملت کو دین کو چھوڑا ہے ایسے قوم کے دین کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں وَاتَّبَعْتُ ملت آبا ابراہیم وَإِسْحَاقَ اسحاق و اور میں نے اپنے آباء ابراہیم اسحاق اور یاقوب کی ملت ان کے دین کی پیروی کی ہے ماں کان لانا کب اللہ بنشی ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک کریں رال قبل قبل اللہ علیہ واس یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے ولیکن اکثر الناس لا شکرون لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے یا صاحب ایس جن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار اے میرے جیل کے دو ساتھیوں کیا مختلف رب بہتر ہیں یا اکیلا اللہ جو اکیلا اور زبردست ہے ما تعبدون من دونیہی اللہ اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم تم تم اس کے سوا صرف اور صرف ان ناموں کی ہی عبادت کرتے ہو جنہیں تم نے یا تمہارے آبا نے رکھا ہے ما انزل اللہ من سلطان اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ان الا اللہ للہ حکم فیصلہ صرف اللہ ہی کا ہے ہمارا اس نے حکم دیا ہے اللہ تغاہو اللہ کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ذالک الدین القیم یہ دین تیم ہے ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے یا صاحب سجنی، اے جیل کے میرے دو اما ما ربہ خمرہ تم میں سے جو ایک ہے وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا وہ امل آخر اور جو دوسرا ہے فیوسلابو تو وہ سولی لٹکا دیا جائے گا فتح راسی ہی تو پرندے اس کے سر سے کھائیں گے معامله کا فیصلہ کیا جا چکا ہے جس کے بارے میں تم دونوں سوال کرتے ہو وقالا للذیذ ان انه ناج منھما اور کہا اس آدمی کے لئے جس کے بارے میں اس نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ان دونوں میں سے نجات پانے والا ہے اذکرنی عند ربک میرا ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس فانساہ الشیطان ذکر ربہ تو شیطان نے اس کے مالک کا ذکر اس کو بھلا دیا فلا بث في سجنی بذ سنین تو یوسف علیہ السلام جیل میں رہے کچھ سال وقال الملك ملك والبادشاه نے کہا انی ارا سبع بقرات سمان یاكلهن سبع عجاف کہ میں میں نے دیکھی ہیں سات گائیں موٹی تازی ان کو کھا رہی ہیں سات دبلی پتلی گائیں و سبع سنبلات خضر و اخرا یابسات اور سات بالیاں سبز اور دوسری خشک یا ایها الملأ ا سدارو افتوني فی رؤیا یا مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ ان تم تم یا اگر تم خواب کی تعبیر کرتے ہو کالو تنہوں نے کہا ادغاس یہ پریشان خیالات ہیں پریشان باتیں ہیں وما نحن بی تعبیر الحلام بھی عالمین اور ہم ایسے پریشان خیالات کے بارے میں ان کی تعبیر کو جاننے والے نہیں ہیں وقال قالین جامن ہما اور اس آدمی نے کہا جس نے ان دونوں میں سے نجات پائی تھی وَدَّا كَرَ بَعْدَ اُمَّتٍ اور اس کو ایک مدت کے بعد یاد آیا اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَعْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں تعبیر بتاتا ہوں مجھے بھیجو یوسف اے نحائیت سچے افتینا فی صدع بقرات ان سیمان ہمیں بتا سات موٹی گائیوں کی تعبیر یا قلہن سب ان عجاف جنہیں سات دبلی کھا رہی ہیں و سبعی سنبولات خدرن اور سات سبز خوشوں کی و اخریابی سات اور دوسرے خوشک خوشوں کی بھی لعلی ارجیلو الناس تاکہ میں لوگوں کی طرف واپس جاؤں لعلہم یعلمون تاکہ وہ جان لے قالت اس نے کہا تذرعون سبع سنین دعبا تم سات سال کاشت کرو گے دا اپنی عادت کے مطابق معمول کے مطابق فما تم تو جو تم کاٹو فضر فی سم ہی تو اس کو چھوڑ دو اس کی بالیوں میں ہی خوشوں میں ہی اللہ پلیل مما تاکلور مگر تھوڑا ہی جو تم کھاتے ہو یعنی کھانے کے لیے بالیوں سے نکال لو باقی بالیوں کے اندر ہی رہے تو میتی کا سب انشداد پھر اس کے بعد سات سخت سال آئیں گے کہت والے یا اکلنا پدم تم لہننا وہ کھا جائیں گے وہ کچھ جو تم نے ان کے لیے پہلے رکھا ہوگا آگے بھیجا ہوگا اللہ پلی لما تو مگر تھوڑا ہی جسے تم دوبارہ کاشت کے لیے بطور بیج رکھتے ہو یعنی صرف بیج باقی بچ جائے گا باقی سب ختم ہو جائے گا تو یہ قدرتی پیکنگ ہے کہ جب تک جو دانہ ہے وہ اپنے اپنی پیکنگ میں رہتا ہے اس وقت تک وہ ترو تازہ رہتا ہے چاہے کئی کئی سال پڑا رہے دانا بالیوں کے اندر رہے گا اس کو نہ کیڑا لگے گا نہ وہ خراب ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا بالیوں سے نکلنے کے بعد پھر وہ دو سال بھی پورے نہیں گزارتا اس سے پہلے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے ایسے ہی جو دیگر کوئی بھی دانے ہیں اس طرح بادام اخروٹ وغیرہ یہ خشک میں وجہ لینے یہ جب تک اپنی پیکنگ کے اندر ہیں تو کئی, کئی سال محفوظ ہے اس کو باہر نکالتے ہیں تو پھر یہ خراب ہونا شروع ہو جاتا پھر اس کے بعد ایسا سال آئے گا ہی غات الناس اس میں لوگ بارش دیے جائیں گے ہی عصرون اور اس میں لوگ نچوڑیں گے وقال الملک اتونی وکال بھی ہی اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ فلما جا ارسول تو جب قاصد اس کے پاس آیا قالا تو یوسف نے کہا جی ربک لوٹ جا اپنے مالک کے پاس فسأل ہو تو اسے سوال کر بکیدیہن علیم واپس جا پھر ان سے پوچھ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے ربی بکیدیہن علیم یقینا میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے اب یہاں پر بھی اس ایک عورت کی بات نہیں کی بلکہ سب عورتوں کے فریب کے بارے میں کہا ہے کہ یہ سب عورتیں فریب کرنے والی تھیں کالا تو کننا تمہارا کیا معاملہ تھا یہ بھی سب عورتوں کو خطاب ہو رہا ہے جب تم سب نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلایا تھا اب یہاں بذات آ گئی کہ یہ ساری عورتیں یوسف کو بہکانے پھسلانے والی تھیں قلنا تنہوں نے کہا سب نے ما حاشا للہ اللہ کی پناہ ما علمنا علیہ من سو ہم نے اس پر کوئی برا برائی معلوم نہیں کی قالت تمرات العزیز تو عزیز مصر کی بیوی نے بھی کہا الان حساس الحق اب حق ظاہر ہو گیا ہے انا رابطہو عن نفسی ہی اور میں نے اس کو اس کے نفس سے فسلایا تھا وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ اور یقینا وہ سچوں میں سے تھا ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ یہ اس وجہ سے تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی وہ ان اللہ علیہ یہدی کہ دل اور اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا یہ کہہ رہی ہے کہ جو یوسف پہ میں, میں نے الزام لگایا تھا وہ صرف اپنے خامد کے اوپر یہ داہر کرنے کے لیے کہ ہم نے کچھ کیا نہیں خیانت نہیں کی یہ بتانے کے لیے صرف وہ اس پر الزام لگا دیا اور پھر اس کو جیل میں ڈال دیا ماں ابھر نفسی اور کہتی ہے کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی ان انفس علام تم بس یقیناً نفس تو برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے علامہ رحیم ربی مگر جس پر میرا رب رحم کرے ان ربی غفور الر رحیم یقیناً میرا رب نہایت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے یہ عظیر مصر کی بیوی کی بات ہے اب یہ پچھلی بات ساری عورتوں نے مل کے کہی تھی اور یہ بات اکیلی عظیر مصر کی بیوی نے کہی وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِ بِهِ اَسْتَقْلِصُ لِنَفْسِ اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ میں اس کو اپنے لیے خاص کرلوں فَلَمَّا كَلَّمَهُ تو جب اس نے اسے بات کی تو کہا قَالَا كَهَا إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَقِيرٌ أَمِينٌ یقیناً تو آج ہمارے پاس صاحب اقتدار اور امانت دار ہے قَالَ خضائ... الارض تو اس نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیں انی حفیظ علیم یقینا میں پوری طرح سے حفاظت کرنے والا خوب جاننے والا ہوں آج تو وہ وزارت خزانہ طلب کرتا ہے جو خوب لوٹنے کے طریقے جانتا ہو حفاظت کرنے کے نہیں مکنال یوسف العرد اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اقتدار عطا کیا یہ تب امید ہے وہ جہاں سے چاہتا جگہ پکرتا نصیب و رحمتنا من نشاہ ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں ولا نضيع اجر المحسنين اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ولا اجر الاخرتی خیر للذین امنوا اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لے آئے وکانو یتقون اور وہ اللہ سے رہے تقوی اختیار کرتے رہے لکانے نے جھوٹا بیان کیا کی سچا اللہ نے آخا انہوں خواب بیان کیتے